أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنكد <تصفيق> خير أمة أخرجت للناس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 وسلم پر یہ آیت نازل ہوتی ہے تو عمر و عارد انل مشرقین سے کہ آپ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کا کل کل اعلان کر دیجئے اور مشرقین سے پرہیز کیجیے ان کی پرواہ نہ کیجیے کھڑے ہو گئے دعوت کے کام کے لیے آزاد کو بھی دعوت غلاموں کو بھی دعوت مکہ کے رہنے والوں کو بھی دعوت مکہ کے باہر سے جو لوگ آ رہے تھے ان کو بھی دعوت دی، چھوٹوں کو بھی دعوت دی، بڑوں کو بھی دعوت دی، مرد کو بھی دعوت عورتوں کو بھی دعوت حتہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ, مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر کے جو لوگ بازاروں میں اکٹھا ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور یہ دعوت کا کام شروع ہو گیا تو ان راشی ہوتے اللہ اور انگاروں کو پھول بنایا ضلعوں کو پورشید کیا انگاروں کو پھول بنایا ذروں کو پورشید کیا جن ہوتوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹے بھول دیئے جن ہوتوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدوہ و رسولوہ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 ساتھیوں، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فداہو ابی و امی کی سیرت پاک کا جو یہ سلسلہ چل رہا تھا اسی کی آج ایک کڑی ہے جس میں درد شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ دوں کہ شاید جو عام طور پر لوگوں کی دلچسپی یا لوگوں کے دل و دماغ کو بھانے والی بات چیزیں جو رہتی ہیں جیسے کثرت سے واقعات یہ چیزیں شاید آج کم رہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اسی لیے تقریباً تمام سیرت نگاروں نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے حتیٰ کی امام ابن کثیر رحم اللہ نے اپنی کتاب البدایہ نہایا کا جو حصہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کیا ہے اس میں بھی ان چیزوں کی طرف نہ صرف اشارہ کیا بلکہ بات چیزوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ رکھا ہے دیکھیے ہمارا اور آپ کا پچھلا درس جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کے ڈھائی تین سال جو خفیہ دعوت کے تھے اس سے متعلق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تقریباً چالیس یا ساٹھ یا اس سے کم زیادہ کچھ لوگ ایمان لائے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرمان وشیر و تک آپ اپنے قریب رشتے دار جو ہیں انہیں آپ ڈرائیے اور ابھی اس آیت کے نازل ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم, حکم ہوتا ہے فصد اباتو عمر وہ آر ان مشرقی جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے آپ ڈنکے کی چوٹ پر بیان کر دیجیے اس کا کھلم کھلا اعلان کر دیجئے وعارض ان انل مشرقین اور مشرقین جو اس راہ میں رکاوٹ بنے آپ ان کی پرواہ نہ کیجئے ان دو آیتوں کے ذریعے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انل اعلان کھلم کھلا علانیہ طور پر دعویٰ دینے کا حکم ہو رہا ہے اس طریقے سے ساتھیوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان جو دعوت تھی اس کے تین حصے ہیں پہلا حصہ یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اپنے خاندان کے لوگوں اور اس میں بھی بالاخص ونی عبد المختلف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیا اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قریش کے لوگ یا پورے مکہ کے جو لوگ تھے انہیں آپ نے دعوت دی اور تیسرا مرحلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی ملتا تھا اور آپ جہاں تک پہنچ سکتے تھے جو بھی ملتا تھا اور آپ جہاں تک پہنچ سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں تک اور جہاں تک پہنچ سکے آپ نے وہاں تک لوگوں کو دعوت دی حتیٰ کی سوق اوقا جو طائف کے راستے میں آپ جانے لگے کبھی طائف کچھ دوری پر رہے گا کہ آپ کو ایک بورڈ دکھائی دے گا کہ بائیں طرف سوق اوقات کا یہ زمانے جاہلیت کا بہت بڑا بازار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی پہنچے اور آپ نے دعوت دی تو جہاں تک سب سے پہلا مرحلہ ہے ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ ای آیت نازل ہوئی رقل اقربین آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو درائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں دعوت کا ایک انتظام کیا اور کھانے کے ساتھ پینے کے لیے بعض مشروبات کا بھی آپ نے انتظام کیا لیکن وہ بڑی معمولی تعداد میں صرف مشکل سے ایسا کھانا تھا جسے ایک دو آدمی کھا سکے پینے کی اتنی چیز تھی جسے ایک دو آدمی پی لے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو المطلب کے تقریباً چالیس لوگوں کو جمع کیا کتنا چالیس لوگوں کو جمع کیا ان میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہو تھے جو سب سے چھوٹی عمر کے تھے سارے کے سارے لوگ جوان ہیں حتیٰ کی روایات میں آتا ہے کہ بات اس مجلس میں ایسے لوگ شریک تھے جو پورا بکرا اکیلے کھا جاتے تھے اور پوری ڈول ایک ڈول پانی اکیلے ایک بار میں پی جایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی کھانے پر بلایا بیٹھے سارے لوگوں نے آسودہ ہو کر کے کھانا کھایا اور ایسا لگتا تھا کہ کھانا بھی پورا کا پورا بچا ہوا سارے لوگوں نے وہ مشروب بھی پیا لیکن ایسا لگتا تھا کہ اس میں سے قطرہ بھی لیا نہیں گیا ہے یہ مرحلہ جب پورا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کیا کہ اے میرے خاندان کے لوگوں میں عمومی طور پر ساری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور خصوصی طور پر آپ لوگوں اللہ کے رسول آپ میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جو میرا بھائی بنے گا اور میرا ساتھی شمار ہوگا گویا ساتھیو یہ اعلان تھا اب کہ میری دعوت خاندانی بنیاد پر نہیں ہے میری دعوت ایک خاندان کے لیے نہیں ہے جو میرا ساتھ دے گویا کہ وہ میرا ساتھی ہے وہ میرا بھائی ہے اور جو میرا ساتھ نہ دے گویا وہ میرا بھائی اور ساتھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار آواز لگائی کوئی نہیں اٹھا حضرت علی رضان فرماتے ہیں کہ وہ سب سے چھوٹا تھا لیکن پھر بھی میں اٹھنا چاہا آپ نے اشارے سے مجھے بیٹھا دیا دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آواز لگائی پورے خاندان سے ایک آدمی بھی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے حتہ کی آپ کے چچا عباس بھی موجود ہیں حمزہ بھی موجود ہیں ابو لہب بھی ہے یہ سارے لوگ موجود ہیں لیکن کوئی بھی آپ کی بات کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں بلکہ آپ نے بتایا بھی کہ تم نے یہ میرا موجودہ دیکھ لیا یہ نشانی تم نے دیکھ لی کہ تم میں سے بعض وہ ہیں جو پورا کا پورا بکرا کھا جاتے ہیں لیکن اسی اتنے کھانے میں سارے کے آسودہ ہو گئے تین بار کوئی نہیں اٹھا تو تینوں بار بھی کون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہو اٹھتے رہے آپ نے فرمایا کہ یہ میرے بھائی اور میرے ساتھی شیوں نے یہاں سے بدماشی کی ہے ایک شیری راوی نے اس میں اضافہ کر دیا ہے کہ یہ میرے بھائی اور میرے بات خلیفہ ہوں یہ میرے بات وہ روایت موضوع اور منگڑھت ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا تھا کون میرا بھائی اور میرا ساتھی بنے گا تو تینوں بار حیرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اٹھے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اس کے بعد ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ اپنا فیر دیا اور خاندان کا کوئی آدمی آف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں ہوا بلکہ کچھ لوگ مذاہ کرتے ہوئے ٹھے کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور نکل کر کے چلے گئے آپ صلی اللہ ولیم نے اس کے بعد دوسرا مرحلہ اسی دن یا اس کے کچھ دن بعد صبح کے وقت لوگ بیدار تھے اس لیے کہ آج کل کی طریقے سے فجر کے بعد سونے کا معمول نہیں تھا لوگ فجر کے لیے اٹھ گئے تو اٹھ گئے اور ہم نے یہ وقت دیکھا ہے کہ فجر کے بعد سونا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا آج تو سونا ایک ضروری کام بن گیا ہے ورنہ فجر کے بعد سونا یہ بہت بڑا عیب تھا چاہے شہری زندگی ہو یا دیہات کی زندگی ہو بلکہ اس شخص کو لوگ بہت ہی برا سمجھتے تھے جو فجر کے بعد سویا کرتا تھا تو صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے سفا پہاڑی آپ لوگ جانتے ہیں کہ کہاں آئے سفا پہاڑی پر پہاڑی پر آسرود کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز لگائی سباہ یہ ایک خاص آواز تھی عرب آواز تھی عرب کیوں ہے یہ آواز ایک خاص قسم کی آواز تھی جب کسی بہت ہی بڑے خطرے بہت بڑے خطرے سے لوگوں کو متنبہ کرنا ہوتا تھا تو لوگ ایسا کیا کرتے تھے. بلکہ بسا اوقات اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کر دیتے تھے وہ کیا ہے ننگے ہو کر کے یہ آواز لگایا کرتے تھے یہ آواز ننگے ہو کر کے لگایا کرتے تھے لیکن نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور آپ نے آواز لگائی واہ سباہ یہ ندا تھی کہ ہاں ایک بڑی اہم خبر جو تم لوگوں کے ذات اور مال سے متعلق ہے وہ خبر تمہیں دی جا رہی ہے کسی خطرے سے تمہیں متربے کیا جا رہا ہے اس لیے تم لوگ میری بات سننے کے لیے آ جاؤ یہ حدیث ساتھیوں تمام بخاری مسلم اور تمام کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز سن کر کے جو شخص قریش یا وہاں آباد لوگوں کا آ سکتا تھا وہ خود آیا ہے اور جو کسی وجہ سے خود نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنی طرف سے کسی آدمی کو بھیجا اپنا بیٹا ہو اپنا بھائی ہو کوئی بھی ہو کہ جا کر کے دیکھو آخر یہ کیا پکار پکار رہا ہے کوئی جب سارے کے سارے لوگ کوہے سفا کے دامن پہ کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام خطاب بھی کیا اور خاص خطاب بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے قریش کے لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اے ابن لوئی کے بیٹو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اے عبد مناف کے بیٹو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اے ہاشم کے خاندان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اے عبد المتلب کے خاندان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ حتا کی آپ نے اپنے چچا عباس کو بھی خطاب کیا حتیہ کی اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی خطاب کیا کہ اے فاطمہ بنتے محمد اے محمد اے کی بیٹی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ یہ ایک عجیب آواز تھی کہ آج تک مکے میں یہ آواز کبھی بھی نہیں لگائی گئی ایک عجیب دعوت تھی ایک عجیب پیغام تھا کہ ایسا پیغام سننے کے لوگ عادی نہیں تھے سارے کے سارے لوگ خاموش تھے بدبخت قسم کے لوگ جن میں ابو لہب سب سے پیش پیش تھا وہ کہتا ہے تب بلک سائر اليوم نعوذ باللہ من منظالی سارے دن تیرے اوپر تباہی اور بربادی ہو نوز بلّہ منظالی الہٰذا جمع تنا کیا تم نے ہمیں اسی دن کے لیے جمع کی اسی بات کے لیے جمع کیا تھا یہ کہہ کر کے سارے کے سارے لوگ منتشر حالانکہ یہ بات آپ نے بڑے ایسے انداز میں کہی تھی جو دلوں کو بھانے والی تھی چنانچہ آپ نے کہا تھا کہ یہ بتاؤ اگر میں اس جگہ جہاں پر کھڑا ہوں اور میں دور دور وادیوں اور گھاٹیوں میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو اگر تم سے میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے تو تم میری بات مانو گے کہ نہیں مانو گے سارے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیشہ سے صادق اور امین ہے آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے آپ کی بات ہم مانیں گے کیوں نہیں لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ سارے کے سارے لوگ وہاں سے بچھڑ گئے اور ابو لہب بدبخت وہ کیا کہتا ہے کہ تباہی اور بربادی ہو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نادل فرمائی کی تباہی اور بربادی تو تیری ہے تباہ اور برباد ہونے والا تو تو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صورت نازل فرمائی جو قیامت تک محراب میں پڑھی جاتی ہے اور ابو لہب کے اوپر لوگ لعنتیں بھیجتے رہیں گے یہ مرحلہ پورا ہونے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوتی ہے عارد انل جاہلی کہ آپ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کا کلم خلن کھلا اعلان کر دیجئے اور مشرقین سے پرہیز کیجئے ان کی پرواہ نہ کیجئے ساتھیوں یہ آیت نادل ہونی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہمت کر لی کمر کس لیا اپنی آستین کو آپ نے سمیٹ لیا اور میدان میں کود پڑے آپ نے کئی اعتبار سے قریش کے جو لوگ تھے ان کی بے اخلی کو واضح کیا ان کے بتوں پر جو عقیبتوں کے بارے میں ان کا جو عقیدہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ضرب لگائی جو عقیدت باطل معبودوں سے رکھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جی جھوڑا اور ان کے دلوں کے اوپر جہالت کی جو گرد پڑی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صاف کرنا چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے دعوت کے کام کے لیے آزاد کو بھی دعوت دی غلاموں کو بھی دعوت دی مکہ کے رہنے والوں کو بھی دعوت دی مکہ کے باہر سے جو لوگ آ رہے تھے ان کو بھی دعوت دی چھوٹوں کو بھی دعوت دی بڑوں کو بھی دعوت دی مرد کو بھی دعوت دی عورتوں کو بھی دعوت دی حتیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر کے جو لوگ بازاروں میں اکٹھا ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی دعوت دی اور یہ دعوت کا کام شروع ہو گیا دعوت کا کام یہ شروع ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے کام میں ہر طرف سے مشغول ہو گئے اور لوگ دھیرے دھیرے آپ کی باتوں پر اور آپ کے اوپر ایمان لانا شروع کر دیا صرف مکہ ہی کے لوگ نہیں بلکہ مکہ سے باہر سے آئے ہوئے لوگ بھی آپ کے اوپر ایمان لے آنے لگے حتیٰ کی بہت سے لوگوں نے اسی مدت میں جب سنا کہ کوئی نبی ظاہر ہوا ہے تو وہاں سے پانچ پانچ سو اور چھ چھ سو کلومیٹر کا سفر کر کے مکہ مکرمہ آئے اور اسلام قبول کیا انہی میں حضرت عمر عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آج اگر آپ پرانے راستے سے مدیر منورہ آپ جاتے رہیں آپ کو ووٹ ملے گا محد الظہب کا محد کا اس علاقے میں بنو سلیم کے لوگ آباد تھے بنو سلیم کے لوگ آباد تھے وہاں کے رہنے والے حضرت عمر سلما امربنی السلمی رضی اللہ عنہ جب سنی یہاں تک خبر پہنچی تو انہوں نے سفر کیا اور جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں علامات آپ کس چیز جی طرف دعوت دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظوں میں اس بات کو واضح کر دیا وہ الفاظ کیا تھے کہا بے قصری وسیل ارحم بے قصر اوسان وسیع ال بتوں کو توڑ پھینکنے کے لیے اور رشتہ داری کو جوڑنے کے لیے چنانچہ اسی وقت ہتح امر ابن سلمہ آپ کے اوپر اسلام لے آئے اور مسلمان ہو گئے اور بھی کچھ لوگ مسلمان ہوئے جن کے اسلام کا واقعہ آپ کے سامنے اگر آج کی مجلس میں موقع نہیں ملا تو میں اگلی مجلس میں آپ کے سامنے کروں گا جیسے یعنی حضرت ابن عمر الدوسی ہیں یہ یمن کے رہنے والے تھے کہاں کے کہ یمن کے رہنے والے دوس قبیلے کے رہنے والے تھے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ یہ بنو غفار کے تھے جن کی آبادی بدر اور مدیرہ منورہ کے درمیان میں تھی اس علاقے کے رہنے والے تھے یہ لوگ بھی گئے انہوں نے اسلام قبول کیا جن کا ذکر انشاءاللہ بعد میں اگر موقع ملا تو آئے گا لیکن ارد جو میں رہا تھا کر رہا تھا وہ یہ جو زیادہ اہم ہے آج کی مجلس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دعوت کو لے کر کے اٹھے اور ہر ایک کو دعوت دینا شروع کیا لوگ آپ کے دین میں داخل ہونا شروع ہو گئے اب عرب کے لوگ عمومی طور پر اور خصوصی طور پر مکہ کے لوگوں کو خطرہ ہوا کہ اب تک تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ جس طریقے سے کچھ لوگ توحید کا نعرہ بلند کیے اور ان کے مرنے ہی کے ساتھ ان کی دعوت ختم ہو گئی جیسے ورکا ابن نوفل ہیں زید ابن عامر ابن نو ہیں کچھ سرفرے ان کی زبان میں ان کے لحاظ سے اٹھے اور معاملہ ختم ہو گیا ایسے محمد ابن عبداللہ کی بھی دعوت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو ایک ایسا نور دینے کے لیے آئے ہیں جو جہالت کی تمام تاریخوں کو ختم کر دینے والا ہے تو جب لوگ آہستہ آہستہ صرف مدینہ مکہ مکرمہ کے نہیں مکہ مکرمہ کے باہر کے لوگ اور صرف آپ کے خاندان ہی کے نہیں بلکہ خاندان سے الگ ہٹ کر کے لوگ اور بلکہ صرف کمزور اور غریب ہی لوگ نہیں مالدار اور مکے کے شورفا میں جن کا شمار ہوتا تھا جیسے ابو بکر عثمان عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عوف اور طلحہ ابن عبید اللہ وغیرہ یہ لوگ جب مسلمان ہونے لگے تو انہوں نے خطرہ محسوس کیا اب خطرہ محسوس کیا تو لہذا اس دعوت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ساتھیو آج ہمیں جو دیکھنا ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو محاذ آرائی کی تھی وہ کس قسم کی تھی وہ کیسی تھی یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس وقت بھی اگر کوئی مسلح اٹھتا ہے اور اٹھے گا تو اسے انہی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا اسی لیے میں اپنے بھائی دو کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جن مراحل سے آپ لوگ گزر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کا مطالعہ بہت ضروری ہے مکی دور میں آپ کے ساتھ کیا آپ آپ کی کیا مخالفتیں ہوئی آپ کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا معاملات کیے آپ کی دعوت کے سامنے کیا کیا رکاوٹیں کھڑی کی وہ ساری کے ساری آج اس وقت خصوصی طور پر اپنوں سے بھی اور غیروں سے بھی وہ ساری رکاوٹیں ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہی ہیں لہذا اس پر توجہ دینا ضروری ہے دیکھیے ساتھیوں پہلا مرح... ہربا جو سب سے زیادہ استعمال کیا ہے قریش نے وہ تھا ہنسی اور مداق اڑانے کا آپ جانتے ہیں کہ کسی کی بات بڑی سنجیدہ ہو لیکن اگر اسے بے اثر کرنا ہے اسے بے وزن کرنا ہے تو اسے مداق میں ٹال دی گیا اس مجلس کے اندر جہاں سنجیدہ باتیں ہوتی ہو وہاں آپ ہنسنے والی ٹٹھے والی یا جو شخص باتیں کر رہا ہے آپ اس کا مداق اڑانا شروع کر دیئے کہ وہ لوگوں کے نزدیک کمودن ہو کر کے رہ جائے اس کی کوئی اہمیت لوگوں کے نزدیک نہ رہ جائے لہذا سب سے پہلا جو مرحلہ استعمال کیا ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا اور یہی نہیں کہ یہ صرف افتاح ہی میں رہا نہیں بلکہ یہ آپ نبی دور کے بالکل آخری دور بلکہ مکی دور میں مدری دور میں بھی یہ چیزیں چلتی رہی ہیں لیکن اس کی افتاح جو ہوئی ہے وہ سب سے پہلے بالکل جہری دعوت کی افتتاح میں ہوئی ہے جس کی طرف قرآن مجید میں کئی جگہ اشارہ ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ ادارہ اللہ حضو احاظ الدیت بذکر تک بے ذکر جب آپ صدر کو دیکھتے ہیں یہ لوگ تو کیا ہے یت تخیدون کا حزوا آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں کسی کے مذاق اڑیے تو کیا مطلب ہوتا ہے یعنی یہ آدمی اپنے عقل کے لحاظ سے اپنی سمجھ کے لحاظ سے کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے لہذا آپ کا مذاق اڑانا شروع کرتے تھے اور جب دیکھتے تھے تو احاطل یہی ہے جو تمہارے خداؤں کو پورا بھلا کہتا ہے وہم بذکر بے ذکر رحمانی حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ اور رحمان کے ساتھ کفر کر رہے تھے دوسری جگہ ارشاد شرماتا ہے اللہ تعالیٰ وہی وَإِذَا رَعَوكَ اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا وہی داراؤ کا اللہ حسون احاظ اللہ صلاح رسولہ آسلم آس کو جب وہ لوگ دیکھتے تھے تو مزاق کرتے تھے بس یہی یتیم بچہ جو بکریاں چرایا کرتا تھا جس کے بعد اگر صبح کا کھانا ہے تو شام کا نہیں ہے یہی جس کی کوئی کوئی لڑکا نہیں ہے جس کا جس کا باپ بھی زندہ نہیں ہے بس یہی رسول بنانے کے لیے رہ گیا ہے اور کوئی دوسرا نہیں ملا تھا اس قسم کی باتیں کرنے لگے لیکن قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بلکہ جی یہاں تک بات پھیل گئی تھی کہ صرف بڑے لوگ نہیں ان کے یہاں تک کہ ان کے بچے اور ان کی عورتیں بھی نبی کریم سر وسلم کا مذاق اڑایا گا بچے اور عورتیں چنانچہ صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کچھ بیمار پڑ گئے بالکل ابتدائی مرحلے میں آپ بیمار پڑ گئے اور تین دن تک آپ نے قیام نہیں کیا رات کا اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدائی ہوئی تھی کہ آپ رات کو قیام کیا کریں یا کلیلہ اللہ اللہ ابتدائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحج کی نماز پڑھا کرتے تھے شروع ہی سے لیکن تین دن گزر گئے تین راتیں گزر گئی آپ کے قرآن پڑھنے کی آواز نہیں آئی تو صبح کو جب وہ عورت اٹھتی ہے کہتی ہے کہ یا محمد اللہ علی محمد ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ کر کے چلا گیا ہے. کی جبرائیل کو اس سے تعبیر کی کیا شیطان سے باللہ اس لیے کہ آپ یہ کہا کرتے تھے کہ جبرائیل میرے پاس وہی وہ لے کر کے آتے ہیں یہ قرآن لے کر کے آج میں پڑھتا ہوں تو وہ کیا کہتی ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا شیطان آپ کو چھوڑ کر کے چلا گیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آپ کو تسلی دیتے ہوئے آیت نازل فرماتا ہے وہ وَاللَّيْلِ و سجا مَا ودا کا وَمَا کا وما ہے دہا کی قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے ما ود آ کا, کا آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے ما بتا کر وَمَا کو ماں آپ پریشان نہ ہو ولآخر خیر اللہ کا منل اولا تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ لوگ آپ کا مذاق اڑا دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مذاق اڑانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ جیسی دعوت لے کر کے اس دنیا میں جو کوئی بھی آیا ہے हم. ان کی قوم نے ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا ان کی قوم نے ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا ہے ولا قدست آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں ان کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہی کہ آپ پریشان نہ ہوں مزاق کرنے والے اور آپ کا ٹھٹھا کرنے والوں کا انجام اچھا نہیں ہوگا جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا ولا قدیسلم قبلکل لدین سخیر مکان تو جو لوگ نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے ان کا یہ مذاق انہی کے لیے بالے جان بن گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا کہ آپ جس مقام پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک فائز ہیں آپ اس طرف دیکھیے کہ ربو کا فتر آپ کو آپ کا رب وہ کچھ دینے والا ہے وہ کچھ دینے والا ہے کہ آپ جب وہ چیزیں پا جائیں گے تو آپ راضی ہو جائیں گے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ مسند احمد کے اندر ہے کہ حرم شریف میں آپ صلی اللہ طواف کر رہے تھے اور قریش کے سردار چگادڑی اور بڑے بڑے وڈیرے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ نے حد اسود کا بوسا دیا اور پھر اس کے بعد طواف کرنے لگے تو یہ حتیم جس طرف ہے حتیم کے سامنے جہاں آج میزنا بنا ہے ساتھیو وہیں پر قریش کی پارلیمنٹ تھی اور دار النوا تھا وہیں پر بیٹھا کرتے تھے وہیں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جب آپ ادھر سے گزرے تو آپ کا مذاق اڑایا مذاق کیسے اڑایا مثال کے طور پر کوئی آدمی کوئی عالم کوئی بات کہتا ہے لوگوں کو لوگوں کو کوئی بات کہتا ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑا کر کے وہ کلما یاد رکھتے ہیں اور اس کو لوٹاتے ہیں اس کو فلاں ایک بات کہہ رہا تھا تو ایسے ہی کہا آپ نے کو چہرے سے ظاہر ہوا حضرت عمر بیان کرتے ہیں آپ کے چہرے سے ظاہر ہوا لیکن آپ کچھ بولے نہیں آپ چلے گئے دوبارہ آپ وہاں پر پہنچے تو پھر آپ نے کو دیکھ کر کے انہوں نے پھر وہی بات کی آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ آگے بڑھ گئے تیسری بار جب لوگوں نے یہی بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کی تسمعون یا معشر قریش اے قریش کے لوگوں سن رہے ہو میری بات کو اما ولس نفس محمد بیدی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے لکھد جے تو تمہارے لیے مذہب کا سامان لے کر گیا یعنی اگر تم اپنی اس حالت پر قائم رہے تو تمہارا انجام کیا ہوگا قتل اور زبا عبد اللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ انہیں ایسا کرا کہ گویا سام سوکھ گیا اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ خانے کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر کے اگر کوئی آدمی بد دعا کرتا ہے تو اس کی قبول فرماتا اور چلے جائے کہ اللہ کے رسول پاک صاف آدمی پاک سیرت پاک صورت آدمی امین اور صادق آدمی اگر کسی کے اوپر بد دے رہا تو اس کی دعا قبول کیوں نہیں کرے گا اللہ دباؤ کہا یہ کہنا تھا آس وسلم کا کہ سارے لوگ ایسے خاموش ہو گئے کہ لگتا تھا کہ ان کو صاف سو گیا ہے اور بلکہ سارے لوگ بڑی نرمی سے بات کرنے لگے ارے ابوالقاسم جائیے ارے کوئی بات نہیں آپ تو اچھے آدمی ہیں کس نے کہا آپ کو یعنی ایسی باتیں کرنے لگے بلکہ روایت میں جو سب سے زیادہ سخت باتیں کرنے والا تھا وہ سب سے زیادہ نرمی سے بھی بات تھا تو عرض کرنے کے وقت تک پہلا مرحلہ پہلا طریقہ انہوں نے کیا استعمال کیا کہ کی؟ جی کیا تھا مذاق کرنا شروع کیا دوسری چیز داتیوں غور کریں گے الزام تراشیاں شروع ہو گئیں یعنی آپ کے اوپر الزام لگانے لگے کیا؟, کیا الزام لگایا تھا نعوذ باللہ نوزال چوری کا نعوذ نوزب اللہ کس چیز کا الزام لگایا تھا زنا کا نعوذ نوز اللہ ڈاک کا نو ملا مل کئی قسم کے الزام تھے ساتھیوں میں وہ سارا آپ کے سامنے رہتا لیکن چند پہلا سب سے پہلا الزام جو تھا یہ تھا کہ یہ بے دین ہو گیا ہے یہ کیا تھا کہ یہ بے دین ہو گیا ہے عرب میں اس کے لیے ایک لفظ تھا سابی یہ صابی جسے آج کہہ لیجئے کہ وہابی آج ہمارے یہاں کسی کو بے دین کہنا ہو تو کیا کہیں گے یہ وہ ہو گیا ہے نا کسی کو بدنام کرنا ہے الزام لگانا ہے تو کیا کریں گے حتیہ کی اگر کسی کے بارے میں جان لیا کہ یہ وہابی ہے تو لوگ اسے کافر سے ہی برا یہودی سے ہی برا اور نسا سے برا سمجھتے ہیں باللہ ملزانی جیسا کہ آپ لوگوں نے گانڈا سنگھ کا واقعہ پڑھا ہوگا کس کا سنا ہوگا تو عرض کرنے ایک وقت آپ کے اوپر دوسرا الزام کیا تھا یہ صابی ہے یعنی بے ہو گیا ہے باپ دادا کے دن سے الگ ہو گیا ہے جس کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں ہے ربیاں آباد بنو دیل کے ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں تو مزاج, مزاج نام کا ایک بازار تھا وہاں پر میں گیا ساتھیوں یہ بات سن لے ارب کے لوگ حج کیا کرتے تھے اس گھر کا پورے عرب کے بلکہ یمن سے لوگ آیا کرتے تھے بیت اللہ شریف کا حج کیا کرتے تھے اور حج کے موقع پر اس کے آگے اور پیچھے کچھ بازار لگا کرتے تھے حج سے پہلے کا جو بازار ہوتا تھا ذل وغیرہ میں لگتا تھا وہ سوق اوقات تھا جو تائب کے بعد تھا اور حج کے فوراً بعد جو بازار لگتا تھا وہ ذل مجاز تھا ذل مجاز یہ فائف یہ عرفات کے قریب تھا آج جہاں پر وادی فاطمہ ہے اس کے قریب یہ بازار لگتا تھا اس لیے کہ جو لوگ دور سے حج کرنے آتے تھے اس میں اپنی تجارت بھی کر لیا کرتے تھے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ زمانے جاہلیت میں ضلع مجاز کے بازار میں گھوم رہا تھا تو دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے وہ کہہ رہا ہے یا قولوا لا, الہ الا, اللہ تفلعو اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے اے لوگ پورے بازار میں آپ گھومتے تھے جو تاجر ہوتا تھا اس سے بھی کہتے تھے جو کچھ خریدنے گیا تھا اس سے بھی کہتے تھے قریب کے لوگ جن کو پہچانتے تھے ان کو بھی حتہ کی جن کے بارے میں معلوم تھا آپ کی بات قبول کر لیں گے اسے بھی دعوت دیتے تھے اور جس کے بارے معلوم تھا تو قبول نہیں کریں اسے بھی دعوت دیا کر دیتے تو آپ پورے بازار میں لوگ آپ کے گرد کٹھا ہیں آپ کی ایک آواز ہے قولوا لا اللہ تفلحو اے لوگو لا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ اور آپ کے پیچھے دیکھتا ہوں کہ ایک جوان ہے بڑا ہی خوبصورت ہے اس کے چہرے سے گویا شولے نکل رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اے لوگو یہ صابی ہے یہ بے دین ہو گیا ہے اس کی بات نہ ماننا تو ہم نے اپنے ابا سے پوچھا کہ آخر یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے قولو لا الہ لطف لہو اور ایک آدمی اس کے پیچھے لوگوں کو ورگلا رہا ہے ان سے کہا کہ یہ بنو ابد کا نوجوان جوان ہے بنو مطلب کا جوان ہے ایک فرد ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ اس کے پیچھے جو چل رہا ہے وہ کون ہے اس کے پیچھے چل رہا ہے کون ہے وہ اس کا چچا ابو لہب ہے کون ہے اس کا چچا ابو لہب ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا الزام لگایا کہ یہ کیا ہو گیا ہے جی وہاں بھی ہو گیا ہے یہ, یہ صابی بن گیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس پر لوگوں کی تردید کی اور فرمایاسین <تصفيق> الحکیم انک لمن المرسلین اس کے بعد کیا جاتی ہو الا صراط راتم قرآن حکیم کی قسم ان نقل امین المرسلی آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں بے دین نہیں ہوئے ہیں آپ گمراہ نہیں ہیں بھٹکے ہوئے نہیں ہیں قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا انکل امین المرسلی اور کیا فرمایا اللہ سے روسی آپ سیدھے راستے کے اوپر ہیں یہ بات قرآن مجید کی کئی صورتیں جو مکی ہیں جیسے سورج سورا سورج سخروف ان سورتوں کو پڑھیے تو آپ کو ملے گا کہ اللہ کے رسول صحیح کو یہ تعلیم دی گئی ہے چنانچہ سورج سخروف میں اللہ طرف سکھ بل اڑیائی لے ان کا مستقیم لوگوں کے کہنے میں نہ آئیے لوگ کہتے رہیں کہ آپ بے دین ہیں فستم سکھ بل لدی اڑیائی لیک جس چیز کی آپ طرف وہی کی گئی اس کو مضبوطی سے پکڑیے مستقیم آپ سیدھے راستے پر ہیں دوسرا الزام آپ کے اوپر یہ تھا کہ یہ تو مجنون اور پاگل ہے یہ تو ایسی باتیں کرتا ہے جو ہم نے کبھی سنی ہی نہیں ہے جس طریقے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ بسا اوقات انسان مجنون اور پاگل رہتا ہے لیکن ایسی ایسی باتیں بتلاتا ہے ایسی ایسی حکمت بات کرتا ہے آپ لوگ اس کو سنے ہوئے نہیں رہتے اور تعجب کرتے ہیں کہ لوگ اس کو پاگل کہتے ہیں کیسی کیسی باتیں کر رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام تھا جنہاں انچہ کہتے تھے تھے اللہ قرآن میں فراتے ہیں یا ایوہا اللذی نزل علیہ الذکر انکا لمجنون نعوذ باللہ من ذالہ اے وہ شخص جس کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے انکا لمجنون تو مجنون ہے ویقولون انہو لمجنون کہتے ہیں کہ وہ مجنون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے لئے لوگوں عقل سے کام لو تمہاری عقل کہاں گئی ہے رہا سوچو۔ کیا اس کی باتیں مجنون کے بڑ کی طریقے سے ہیں اس کی شکل و صورت اس کے حالات اس کا اٹھنا بیٹھنا باتیں کرنا ملنا مجنون اور پاگل کے طریقے سے ہے مجنون کو تو اپنی طہارت کی فکر نہیں رہا کرتی ہے مجنون کو تو اپنے کھانے پینے کی فکر نہیں رہا کرتی ہے اسے دیکھو کیسا صاف ستھرا آدمی ہے اکل کی باتیں کر رہا ہے سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا حق کی دعوت دیتا ہے صلاح رحمی کی دعوت دیتا ہے تم اسے مجنون کر رہے ہو چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالی سور سبا جو, سبا جو سبا مکی صورت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگ انما کم بھی صرف میں ایک بات کہتا ہوں تم سے صرف ایک بات کہتا ہوں وہ بات کیا ہے کہ تم لوگ اکیلے میں بیٹھ جاؤ یا دو دو آدمی ہو کر کے بیٹھ جاؤ ثم کرو پھر سوچو ما ماں بسا جنا کیا تمہارا یہ ساتھی جس کو تم مجنون کہہ رہے ہو اسے کوئی جنون ہے اسے کوئی پاگل پن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کیا ما مجنون تیرے رب کی نعمت ہے کہ تم مجنون اور پاگل نہیں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں اور ساتھیوں میں واقع طرف نہیں جانا چاہتا لیکن بات یاد آ گئی ہے اسی زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے قریش کے منہ پر دوڑ کر تھپڑ مارا جو آپ کو مجنون کہا کرتے تھے صحیح مسلم شریف میں روایت صحیح مسلم شریف میں حضرت عباس کی روایت ہے ازد شنوعہ ایک علاقہ تھا یہ طائف سے طائف اور اس کے بعد اصیر وغیرہ کا جو علاقہ ہے یہ ازد شنوا کا علاقہ کہلاتا تھا یہاں لوگ وہی تھے جو یسرف یعنی مدینہ منورہ میں آباد تھے کچھ لوگ جب سد مارف ٹوٹا ہے تو وہاں پر آ کر آباد ہوئے اور کچھ لوگ یہاں آ کر کے آباد ہوئے وہاں کچھ لوگ رہتے تھے جو ازد شنوق ازد کہلاتے تھے ان میں ایک شخص تھا وماد الزدی وماد وہ سے وماد الزدی یہ زمانے جاہلیت میں ہی بتوں کی پوجا چھوڑ دیے تھے انہوں نے سنا کہ مکے میں کوئی شخص ظاہر ہوا ہے جسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ مجنون ہے اور یہ جنون کا جن کا علاج کیا کرتے تھے جنوں کا یہ علاج کیا کرتے تھے تو انہوں نے سوچا کہ مکے کے لوگ پریشان ہیں بیٹا بیٹے سے جدا ہے بیٹا باپ سے جدا ہے بیٹی ماں سے جدا ہے لڑائی کیفیت کی پیدا ہو رہی ہے میں چلتا ہوں اس کے اوپر دم کرتا ہوں اگر اسے کوئی بیماری ہے تو شفا مل جائے گی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے دماد الازدی مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں آپ کے بارے میں جب بتایا گیا تو آپ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا محمد اللہ مصل علی محمد اللہ تعالی نے میرے ہاتھ میں شفا رکھی ہے اس بیماری سے میں علاج کرتا ہوں کچھ دم کر کے اس بیماری سے میں ایک علاج کرتا ہوں آئیے اگر آپ کو بھی کوئی بیماری ہے تو آپ کے اوپر میں دم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شفا دے دے گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے انہیں جھڑکا نہیں انہیں ڈاٹا نہیں بلکہ آف صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ الح إِلَّا اللہ اشحد لَا شَرِيكَ شریک یہ سننا تھا کہ دماد خاموش ہو گئے ٹھہر گئے کہا دوبارہ سنا تو پھر آپ نے پڑھا اندلو فلاح فلاحی اشہد اللہ شری کلا اس نے کہا تیسری بار پڑھیے تو تیسری بار بھی آپ نے پڑھا تو اس نے کہا کہ ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں آئے تھے آپ کا علاج کرنے کے لیے اور خود انہی کا علاج ہو گیا آپ کا علاج کرنے آئے تھے اور خود ان کا ہی علاج ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ واللہ ہم نے شاعروں کا شعر سنا ہے کاہنوں کی باتیں دیکھی ہے کتنے لوگوں مجنون اور پاگل تھے ان کا ہم نے علاج کیا ہے لیکن اس شخص کی جو یہ باتیں ہیں اس نے تو ہماری عربی زبان میں جو کہتے ہیں کہ کوزے میں سمندر کو بھر دیا ہے چھوٹی سی بات کہی ہے لیکن اس کا منافع کتنا زیادہ نکلتا ہے ذرا سوچیے ساتھیوں میں اس واقعے کو پڑھنے کے بعد سوچ رہا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قول تھا اللہ تعالی کا قرآن مجید کی آیتیں نہیں تھیں اگر جماعت قرآن مجید کی کوئی صورت سنے ہو تو ان کی کیا کیفیت ہوتی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول نے ان کے اوپر اتنا اثر کیا تو رب محمد کے قول نے ان کا کول کے اوپر کتنا اثر کرتا تو عرض کرنے کا مقصد کفار کے منہ پر یہ تھپڑ تھا کہ جم جو اچھے تم پاگل اور مجنون کرے ہو یہ پاگل اور مجنون نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام یہ بھی لگایا تھا کہ یہ جادوگر ہے جادو گھر ہے کیوں اس لیے کہ اس کے پاس زمات جیسا سمجھدار آدمی آتا ہے اور اس کی بات مان لیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کوئی جادو ضرور ہے مصاب ابن عمیر جیسا جو مکہ کال سب سے نازو نعمت میں پلا ہوا جوان تھا آپ کے پاس آتا ہے آپ کی بات قبول کر لیتا ہے اور ساری نعمتیں چھوڑ دیتا ہے عجیب عجیب جادو اس کے پاس ہے کہ بلال کو ریت پر لٹایا جا رہا ہے پیر میں گلے میں گسی رسی بدھی ہوئی کھینچا جا رہا ہے لیکن اس کی زبان سے احد حقر کوئی کلمہ نکل ہی نہیں رہا ہے اس سے بڑا جادو دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیا کہا کہ کی ایک جادوگر ہے اسی طریقے سے آپ پر نقوز ایک الزام یہ لگایا کہ یہ جھوٹا ہے نعوذ باللہ من نوزال اور یہ نہیں کہا کہ جھوٹ بولتا, ہے کہا جھوٹ کیسے بولتا ہے یہ رات میں سوتا ہے تو خواب پریشان خواب دیکھتا ہے ادھر ادھر کا اور اس کے اوپر یقین کر کے صبح کو وہی بتانا شروع کر دیتا ہے بل قالوت ہوا حلام بل افطرا بل ہوا شاعر لوگوں نے کیا کہا یہ تو جھوٹ الٹے سیدھے خواب دیکھتا ہے جو رات میں وہی آ کر ہمارے سامنے بیان کر دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں اس لیے کہ آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ہیں انہیں بھی جھٹلایا گیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ چیلنج کر دیجئے کہ اگر میں جھوٹا ہوں باللہ اللہ ذالک اگر میں تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں تو قرآن مجید کی یہ صورتیں ہیں ان میں سے معمولی چھوٹی چھوٹی صورت جو ہے تین آیتیں جس میں ہیں ایسی صورت تم لا کر کوئی پیش کر دو لیکن تیار اس پر نہیں ہوئے آخر میں یہ کہنے پر آگئے کہ ہاں بھائی یہ کاہن ہے یعنی اس کے پاس شیطان آتا ہے وہ اس کو یہ باتیں بتاتا ہے اور یہاں تک کہہ دیا کہ نہیں بھائی یہ شاعر ہے یہ کیا ہے شاعر ہے جس طریقے سے شورا کے کلام میں اثر ہوتا ہے شورا کے کلام میں ویسے اس کے کلام میں اثر پایا جا رہا ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں شورا کے کلام میں کتنا اثر ہوتا ہے بہت سے لوگ ہیں گانوں سے اور شاعروں سے اتنے متاثر ہو جایا کرتے ہیں کہ ایسے ایسے گانے گاتے ہیں جو عورتیں بن جایا کرتے ہیں ہے نا بچپن میں سنتا تھا لوگ پڑھتے تھے انہیں لوگوں نے لے لینا ہے نا سنتے رہے ہوں گے نا مرد بھی اس کو پڑھا کرتے ہیں یہ اثر ہوتا ہے شعرا کے کلام کے اندر ہے کہ نہیں اپنے کو عورت بننا ہی پسند کر لیں گے شورا کلاس متاثر ہو کر کے تو آپ کے اوپر یہ الزام لگایا کیا ہے یہ شاعر ہے لیکن اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وہ ما الم نا شعر و ہم نے اس کو شعر نہیں سکھلایا ہے اور شعر اس کے مناسب بھی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ شعرا کی کچھ صفات ہوا کرتی ساتھیوں آپ دیکھیں گے عام طور پر شاعروں کا ساتھ دینے والے سنجیدہ اور عقل مند لوگ نہیں رہا کرتے ہیں. نہیں ہے کہ نہیں واہ وا کرنے والے شور کرنے والے ایسے ہی لوگ شعرا کا ساتھ دینے والے رہا کرتے ہیں تو اللہ شعرا کابول شورا کی اتباع کرنے والے کون سے لوگ ہیں جو گمراہ رہا کرتے ہیں تم دیکھتے نہیں کس کا ساتھ دینے والے کیسے عقل مند اور سمجھدار لوگ ہیں اور شورا جب شعر کہنا شروع کرتے ہیں تو کبھی مبالغہ کرنے لگے تو اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اپنے شعر میں کفری بات کہہ جایا کرتے ہیں کفر کی باتیں بھی کہہ جایا کرتے ہیں جیسے ابھی ایک شعر میں کسی نے مجھے سنایا اہبات کفر ہے یہ وہ کیا ہے کہ کی جنت کو لے اڑے ہم نظروں نے آز میں جنت کو لے اڑے ہم نظر و نیاد میں فس کر وہاں بھی رہ گیا روزہ نماز میں باللہ کفر نہیں ہے اور کیا ہے یعنی روزہ نماز سے اگر کسی کو جنت نہیں ملے تو کس ملے گی جنت کسی اور چیز سے جنت ملے گی تو شعرا وہ باتیں کہتے ہیں جس کے اوپر خود عمل نہیں کرتے شعرا ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ تینکے کو پہاڑ بنا کر پیش کرتے ہیں اور تم دیکھتے نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کتنی سے کتنی مختلف ہے تو عرض کرنے کا مقصد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو الزامات تھے ان میں ایک الزام یہ تھا کفار نے آپ کو دعوت کو روکنے کے لیے جو ذرا میں چاہوں گا کہ ہمارے بھائی جو یہاں موجود ہیں یا جو کسی طریقے سے سن رہے ہیں ذرا اس پر غور کریں گے بڑی اہم چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سامنے جو رکاوٹ بن رہے تھے رکاوٹ ڈال رہے تھے اس میں ایک چیز بحث اور کچ بحثی بھی تھی حجت کرنا اعتراضات کرنا اکلی دلیلیں پیش کرنا ساری چیزیں لا کر کے پیش کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سامنے مکہ کے لوگوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمومی اختلاف تھا وہ تین باروں میں بہت زیادہ تھا تین باتوں میں پہلا معاملہ آخرت کا تھا دوسرا معاملہ نبوت کا تھا اور تیسرا معاملہ جو تھا وہ جی؟ توحید کا تھا تین معاملے تھے کس کا آخرت کا معاملہ نبوت کا معاملہ اور توحید کا معاملہ اس لیے کہ مکہ کے لوگ عمومی طور پر سارے کے سارے لوگ نہیں عمومی طور پر آخرت کو نہیں مانتے تھے آخرت پر ان کا ایمان نہیں تھا جیسا قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالی ان کے اقوال کو نکل کرتا ہے کیوں کہ جب کیا ہم مر جائیں گے مٹی بن جائیں گے ہڈی بن جائیں گے تو ہم دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا او کیا ہم سے پہلے ہمارے باد جو مر گئے ان کو بھی اٹھایا جائے گا یہ تو کیسے ہو سکتا سورہ قاف کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد آئیزا متنا وکا ترا بن کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مر گئے اور مٹی بن گئے تو دوبارہ ہم کیسے انسان دوبارہ بنائے جائیں گے بلکہ ایک آف رسن سے جو مذاق کرنے والا تھا عاص بن وائل ہم وقت ہوتا تھا میں وہ پورا کسنا کر جس میں کبھی آئے آصبن وائل السلمی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر مدا، کا مذاق اڑانے والے لوگوں میں بڑا مشہور تھا اس لیے کہ پانچ تھے جو آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے ولید ابن مغیرہ اسود ابن اسود ابن مختلف مطلب، ابن فلاح اور آصبن وائل یہ پانچ تھے جو آپ کا بڑا مذاق اڑایا کرتے تھے ایک دن آصفن وائل بتہا مکہ کی رہتی ریتیلی زمین تھی وہاں جاتا ہے اور اسے ایک ہڈی ملتی ہے ہڈی اور بھی سیدھا ہڈی بالکل جسے ہاتھ سے دبائیے تو وہ ریدے ریدے ہو جائے لے کر کے آپ کا مذاق اڑانے کے لیے آپ سے بحث کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا محمد اللہ مس محمد ایسے اس کو مسل کر کے کہتا ہے کیا کہ اللہ تعالی دوبارہ یا تیرا رب اور تیرا اللہ دوبارہ اس کو اس میں جان پیدا کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے ناراض ہوئے اس لیے کہ اللہ یہ میرے ساتھ مزاق نے کس کیا تھا اللہ کا انکار لہذا آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالی تیری تجھے مارے گا تیری ہڈی ایسے ہو جائے گی پھر دوبارہ تجھے زندہ کرے گا اور تجھے جہنم میں ڈالے گا تجھے جہنم میں ڈالے گا تو پہلا پہلی بحث یہ کرتے تھے آپ کے بارے میں کی ہمیں ایک بار مر گئے سڑ گئے ہماری جسم جو ہے مٹی کا ایک حصہ بدل بن گیا دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا بلکہ ان کا ایک مشہور شا... مشہور آ... شاعر کہتا تھا اموتن سمسن ثم سم حسر حدیث و خورا یا اما امری ہم مریں گے پھر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا پھر ہمارا حسر ہوگا جمع کیا جائیں گے حساب کتاب کے لیے یہ تو خرافات کی باتیں ہیں یہ ایسا کہاں ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب دیا دو طرح سے ایک طرح سے تو یہ دیا کہ یہ بتاؤ افن السلم کل مجرمین یہ بتاؤ دنیا میں ایک سے ظلم کرتے کرتے ظلم چلا جاتا ہے اور اس کو ظلم کا بدلہ اس کو نہیں ملتا ہے اور ایک آدمی مظلوم ہے ظلم سہتے سہتے مر جایا کرتا ہے اور اس کو اس کا بدلہ نہیں ملتا اب اگر کوئی دن ایسا نہ ہو جہاں ظالم سے اس مظلوم کا بدلہ لیا جائے تو یہ تو اللہ کی حکمت کے خلاف ہے نا ایک شخص ہے شراب پیتا ہے جنا کرتا ہے نماز نہیں پڑھتا چوری کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے اور ایک شخص ہے بڑا ہی سنجیدہ ہے نماز روزے اس کا پابند ہے کیا مرنے کے بعد دونوں برابر ہو جائیں گے افنسر کل مجرمین میں سوچو کیسا فیصلہ کر رہے ہو اور دوسری بات اللہ تعالی نے کہا کہ اچھا یہ نہیں سوچتے تم لوگ کہ تم کچھ نہیں تھے تمہارا کہیں ہتا پتا نہیں تھا اللہ تعالی نے ایک پانی کے قطرے سے ایک پانی کے قطرے سے تمہیں کیسے بنا دیا ہے سوچو آپ خوبصورت سا انسان چلتا پھرتا دوڑتا دھوپتا انسان دکھائی دیتا ہے تو جب تم کچھ نہیں تھے اللہ نے تمہیں ایسا بنا دیا تو ایک بار تو ایک, ایک شکل و صورت اللہ کے سامنے آ گئی ہے دوبارہ اللہ کیوں نہیں بنا سکتا ہے بھلا بتائیے پہلے کوئی چیز بنانا مشکل ہے دوبارہ بنانا ہے کوئی چیز پہلے بنانا ہے نا تو اسی طریقے سے دوسرا مرحلہ مسئلہ جو تھا ان کے سامنے ہم آپ سے جو بحت کیا کرتے تھے وہ توحید کا تھا یعنی دیکھیے ساتھیوں توحید تین قسم کی ہے توحید ربوبیت توحید اولویت اور توحید عصما وصفات ربوبیت توحید علوہیت اور توحید اسماور صفار توحید ربوبیت کیا ہے یعنی اس دنیا کا پیدا کرنے والا اس دنیا کا مالک اس دنیا کو وجود بخشنے والا کس کو سمجھا جائے اللہ ساری دنیا کا مالک کون ہے اللہ ساری دنیا پر قبضہ کس کا ہے ساری دنیا پر کنٹرول کس کا ہے اللہ یہ تو توحید ربوبیت ہے دوسری توحید ہے توحید الوحیت یعنی ہر قسم کی عبادت کس کے لیے کی جائے اللہ کی جو ذات ہر چیز کو پیدا کرنے والی ہے عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے اور تیسری چیز ہے توحید اسما اور صفات یعنی اللہ تبارک و کے جو نام ہیں اور اللہ کی جو سفتیں ہیں وہ کسی کے اندر نہ مانی جائے ہر دور ندی کی دیکھنے والا ہر دور ندی کی سننے والا کون ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عالیم ہے اس کا علم ہے. آج سے 100 ہزار سو سال پہلے کی چیزوں پر جیسا ہے آج کی چیزوں پر اور اتنے کے بعد کی چیزوں پر بھی وہی ہے ہمارے رب کا علم یہ ہے کہ پورے سمندر میں زمین کے ایک تہائی حصے پر سمندر ہے پورے سمندر میں کتنے قطرے ہیں پورے جنگلوں میں کتنے پتے ہیں اور شہروں میں ریت کے کتنے دانے ہیں یہ کس کا معلوم ہے اللہ یہ تین توحید ہے تو مکہ کے لوگ پہلی توحید کے قائل تھے پہلی توحید یعنی زمین کا پیدا کرنے والا آسمان کا پیدا کرنے والا بارش نادر کرنے والا یہ سارا کون ہے اللہ جیسا قرآن مجید میں اللہ تعالی بہت جگہ اس کا ذکر ہے کیا ہے آپ لوگ پڑھیں تو سورہ مومنون میں ہے سورہ انکبوت میں ہے سورہ زخروف کے اندر ہے کل لمنی لہرا ان تم بتاؤ آس زمین اور اس میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے لیکن سوال تھا کہ اے مکہ کے لوگوں جب یہ تم مانتے ہو اور میں کہوں گا تیئیس بیسواں پارا جہاں سے شروع ہوتا ہے ساتھیو اردو ترجمہ آپ لوگ جا کر کے پڑھ لیں گے بسوا پرہ جہاں سے شروع ہوتا ہے امر خلق من اس کو آپ اس کا ترجمہ ایک رکوع آپ لوگ جا کر کے اس کو پڑھ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مکہ کے لوگوں کا توحفید کے بارے میں کیا عقیدہ تھا تو جب ان سے یہ اعتراض ان پر کیا جاتا تھا کہ آخر جب زمین کا پیدا کرنے والا آسمان کا پیدا کرنے والا بکری کو بنانے والا تم اللہ کو سمجھتے ہو آخر پھر لات کی غبل کی رزا کی تم پوجا کیوں کرتے ہو ان کی عبادت کیوں کرتے ہو تو وہ کیا کہتے تھے کیا کہتے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اللہ لہ دین الخالصور سورژمر ز... کے شروع کے اندر ہے یہ تیسری نمبر شاید آیت ہوگی اللہ لاہ الخالص یقین مان لو خالص دین کس کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے ودین تخزون ہی اولیا اور وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اولیا مانے ہوئے ہیں کہتے ہیں ماں نہ ابودہ ضلفا ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں ہم ان کو چڑھاوا اس لیے چڑھاتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تبارک وطالعہ کے قریبی اور نزدیکی کر دیں گے سور ازمر کی ساتھیوں بالکل شروع کی عشوے پارے کہ آخر میں یا تیسری نمبر آئیتر آپ اس کو لوگ پڑھ لے اس سطر اللہ تعالیٰ اس کا جواب کیا دیا کہ یہ بتاؤ کہ آخر تمہیں کیسے معلوم ہوا یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا تمہیں کس نے بتایا ہے عم عندہم الغیب فہم یکتبون یا ان کے پاس غیب ہے لکھ کر کے آیا ہوا کہیں کہ ہاں بھائی ولیوں کو اور بتوں کو حبل کو لات رجزہ کو تم پوجا کرو تمہیں کیسے معلوم ہوا بلکہ چھبیسواں بارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کی ابتدا میں آپ پڑھیے آپ ان سے کہیے ذرا بتاؤ ان کے بارے میں اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو ارونی مادہ خراک زمین سے کسی چیز کو پیدا کیا ہے اب لہوم سر کلف اسلام یا آسمان کی کسی چیز کو بنایا ہے قب لہذا اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں اس میں یہ چیز کہیں موجود ہے اوسارت علم یا کوئی اور علم نبیوں کے چلا میں کیسے معلوم ہے اسی طریقے سے نبوت اور رسالت کے بارے میں ان کو جو شبہ تھا وہ یہ تھا کہ بشر اور انسان رسول کیسے ہو سکتا بشر اور انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے رسالت تو بڑا اونچا مقام ہے اس کے لیے تو کسی فرشتے کو آنا چاہیے چنانچہ قرآن مجید میں مکی صورتیں آپ دیکھیں ساتھیوں مکی صورتیں آپ سورہ اشورا سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ما وکالو مالی حاضر رسول یا کلو تعام و ساق وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول بھی عجیب ہے کھانا کھاتا ہے بازار میں جا کر کے سودا صرف لیتا ہے لو للک آخر اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیا انہیں اتارا گیا گویا رسول جو ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے انسان نہیں ہونا چاہیے بل اجیب انجا ہوں فکالل کا پھر ہادا شہ ان عجیب بلکہ انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ کی انہیں میں سے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیج دیا گیا انہی میں سے ایک آدمی کو رسول بنا کر کے بھیج دیا گیا ہے کافیوں نے کیا کہا ہا شی ان عجیب یہ تو بڑا عجیب سا شبہ ہے اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ یہ بتاؤ اگر انسان ہے تو انسان کی ہدایت کے لیے بہتر انسان ہوگا کہ فرشتہ ہوگا اگر فرشتہ آتا پھر بھی تمہیں یہی شبہ ہوتا ارے بھائی یہ تو فرشتہ ہے ہم اس, کے ہم, اس ہم اس کی طرح کیسے بن سکتے ہیں ہم اس کا بات کیسے کر سکتے ہیں کہ نہیں ہے اس طریقے سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ تین شبہات تھے اور قرآن نے تفصیل کے ساتھ ان تینوں شبہات کا جواب دیا بات ختم وقت ختم ہوتا جا رہا ہے اس لیے میں اپنی بات کو صرف ایک بات کہ بند کرتا ہوں پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے آپ کے خلاف بڑا پروپگنڈا وہ لوگ کیا کرتے تھے حاجی لوگ تو آپ نے جب جہری دعوت کا اعلان فرمایا تو ان کی میٹنگ بیٹھتی ہے کہ آپ لوگ دیکھتے نہیں کہ محمد صلی اللہ وسلم کی آواز میں کتنا اثر ہے کتنا اثر ہے یہ کوئی حاجی آ رہا ہے ان سے کوئی بات کہے گا اس کی بات مان لیں گے تو آپس میں اکٹھا ہوئے کسی نے کہا شاعر کہا شاعر نہیں لوگ جانتے ہیں کہا پاگل کہیں کہا دیکھتے ہیں کہ اکل کی بات کرتا ہے آخر میں اس پر اتفاق ہوا کہ وہ کیا ہے ساحر اور جادوگر ہے تو مکے کی گلیوں میں بیٹھ جایا کرتے نوکے پر بیٹھ جایا کرتے تھے کوئی حاجی آتا تھا تو اس سے کہا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو ہم جس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ بھائی بھائی سے جدا ہے باپ بیٹے سے جدا ہے ماں اپنے بیٹے کو نہیں چاہ رہی ہے دیکھو تمہارے اندر یہ مصیبت نہ جانے پائے یہ ہمارے یہاں ایک جادوگر پیدا ہوا ایسی باتیں کرتا ہے کہ لوگ اس کی بات سے متاثر ہو جاتے ہیں لہذا تم اس کی باتوں میں نہ آنا انہی میں سے ایک صحابی جو یمن سے آئے تھے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں مجھ سے میرا کان اتنا بھر دیا اتنا بھر دیا کہ میں مسجد میں جاتا تھا تو اپنے کان کے اندر روئی لگا کے جایا کرتا تھا کی کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد اللہ وسلم ان کی بات ہمارے کان میں پڑ جائے۔ اور آپ جہاں کھڑے ہوتے تھے میں دور جا کے کھڑا ہوتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کوئی بات کہیں اور کہا ایک بار میں خانے کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے کھڑا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کوئی ای آیت پڑھ رہے تھے اور ہلکی سے میرے کان ویا مجھے بڑی اچھی لگی ہم نے کہا تو فیل تیرا برا ہو تو عقل مند آدمی ہے سمجھدار ہے ان کے کہنے میں کیوں آتا ہے سن لے اس کی بات اگر حق ہوئی تو قبول کر لینا تو چھوڑ دینا کہا چنانچہ لوگوں کے سامنے تو میں آپ کے پاس نہیں گیا ورنہ لوگ مجھے مارتے اور پیٹتے لہذا جب اللہ کے رسول سے رخصت ہوئے تو میں آپ کے پیچھے گیا اور آپ گھر میں داخل ہو گئے تو میں بھی آپ کے گھر میں داخل ہوا اور ہم نے کہا کہ اے محمد آپ کے بارے میں لوگوں نے ہمارے مجھے ایسا سمجھایا تھا ایسا سمجھایا تھا میں ایسے کر رہا تھا لیکن آپ کی ایک بات ہم نے سنی مجھے بڑی اچھی لگی ہے آپ کیا دعوت لے کر کے آئے بتائیے تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت پیش کی تو مسلمان ہو گئے ابن اور ان کا بڑا لمبا قصہ ہے جو کسی دوسری مجلس میں اب میں اپنی بات یہیں پر بند کرتا ہوں اس لیے کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اسالیب روکنے کے استعمال کیے تھے ان میں سے کچھ اسلوب رہ گئے ہیں اور اہم اسلوب جو آ رہا ہے وہ ترغیب ترغیب اور جب ہر چیز سے آجز آ گئے تو آخر میں مشرقین نے دو اسلوب استعمال کیا تھا جو اگلی منزل میں تفصیل کے ساتھ میں رکھوں گا ایک اسلوب تو تھا کہ معجزے کا مطالبہ کرنا آپ سے اور دوسرا اسلوب یہ تھا کہ اب کوئی بس نہیں چلا آپ کے خلاف پروپگنڈا کیا وہ نہیں چلا آپ کا مذاق اڑائے وہ نہیں چلا سارے ان کے اسلوب فیل ہو گئے تو اب مسلمانوں کو عذاب اور تکلیف دینے پر اوپر آئے ہیں جو اگلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے اور اس آپ کی سنت پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اللہ تبار تعالیٰ ہمارا اور آپ کا سینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے لیے آپ کی سنتوں کے لیے کھول دے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جس طریقے سے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے کے لیے اکٹھا کیا ہے اللہ تعالی حجر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے دستے مبارک سے ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں قرار دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم اور آپ بھی جنت کے اندر داخلے کے حقدار بن جائیں صبح نل اشد اللہ الہ الا انتا